Hey کعبے کی رونق کبھی کمنظر کب کی رونق کا منظر اللہ ہوکبر اللہ ہو اکبر کی رونق کی رونق اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے رک کعو کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمدے خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے ہم خدا سے تر ہے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے بستو سردار آتی ہے برابر بس ایک صدا آ ہے برابر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعب کے راک قابیہ کا منظر کعبے کے رونق کا منظر اللہ اللہ میرے اے میرے, اللہ اے میرے مولا اے میرے رام ترے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے انم مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہو اکبر میرے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں ہے مقبول ہوگی منظور ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی منظور ہوگی مزہ رحمت, رحمت, رحمت ہے میرے سر پر مزہ رحمت, رحمت, رحمت ہے میرے سر پر مزہ رحمت, بزا بزا رحمت جائے جائے ہے میرے سر پر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کاب کی رونق کب کا منظر کاب کی کبے کا منظر اللہ ہوا اللہ اکبر اللہ ہوکر کاب کی رونق منظر کب کی رونق کا کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر <سؤال> اللہ اکبر اے <أي> میرے رم <املا> اے <أي> میرے رم رام <املا> <أي> میرے مولا میرے رنگ میرے